سورت و بسم اللہ الرحمن الرحیم آبس اللہ انجا فما یدری کا لال لہو یس زکا او یزکر او فن اما من استنا فن تہو تسودا وما من جا تشا وکشا فن تنہ تلح کل تسکرا فمن شاہ زکرا فی صحف مقرمتم مرفوتم متفرتم بے عیدی کرام برارا صدق اللہ العظیم یہ جو سوہ مبارکہ ہے اس کے بارے میں بعض حضرات کو جو اپنے خیال میں چاہتے ہیں کہ حضور کا مقام جو ہے جتنا بلند سے بلند ہو رکھا جا سکے تو اس کی ادھر ادھر کی تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے اور اس کی قطعا کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں دیکھیے نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے رسول کا معاملہ خاص طور پر کہ اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے ایک عظیم جو میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اس کے پورا کرنے کے لیے بہتر راستہ کون سا ہے اب ظاہر بات ایک معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر تبقات ہیں ڈی فیکٹر ہیں آپ کے لیے تو وہ گیون ہے آپ نے خود تو پیدا نہیں کیے موجود ہیں اب ان میں ظاہر بات ہے جو لوگ زیادہ اثر اور رسوخ رکھنے والے ہیں ان میں سے ایک اگر ایمان لے آئے تو وہ دوسرے عوام الناس میں سے بیسیوں اور دسیوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہو جائے, <تصفح> جائے <تصفح> وہ کیسی بات ہے اس میں کوئی کوئی راز والی بات تو ہے نہیں اس لیے حضور نے دعا کی جھولی پسار کر دعا کی پروردگار عمر امر عبد الخطاب اور امر عبد الحساب یعنی ابو جہل میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دیں ایسے لوگ ہیں اپنے واشرے میں اثر رسوخ رکھنے والے ہیں حیثیت ہے تکڑے ہیں تو اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے تو تقویت حاصل ہوگی تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حضور ایسے لوگوں کی طرف زیادہ راغب رہتے تھے توجہ فرماتے تھے پھر خاص طور پر جو لوگ اپنے ساتھی ایمان لے ہی آئے ہیں اب یہ تو ظاہر باتیں وہ تو اپنے ہی ہیں آدمی بسا اوقات کو جاتی کر بیٹھتا اپنوں کے اوپر اور اس کی اپنائیت ہی در حقیقت کی یہ تو اپنا ہے اس کو کوئی بات نہیں سہ جائے گا برداشت کر لے گا اور یہ سمجھ لے گا کہ اس میں کوئی مسلحت ہوگی تو اگر اس طرح کا ربیہ ہو تو یہ بالکل منتقی ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک روز حدور کے پاس کچھ قویش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے گفتگو کر رہے تھے عبداللہ ابن عمر مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے نابینا صاحبی ہیں وہ آ اب یہ کہ بھارت نابینا تھے لیکن یہ کہ بہرے تو نہیں تھے اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا ہوگا کہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کن لوگوں سے ہو رہی ہے اور جو نابینا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی اور ایک رنگ پیش کر دیتا ہے کمپلسری تو کرتا ہے نا ان کو تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ خاموش لیتے انہوں نے یہ کیا بار بار حضور کو اپنی طرح متوجہ کر رہے ہیں حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں اس, اس پر کچھ ناگواری کے آسار پیدا ہوئے حضور کے تیوری پر بل پڑ گئے اور حضور ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے وہ بد دل ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اس پر پھر یہ کہہ لیجئے حضور کا لفظ ہے یہ اعتب نظر ہوا مجھ پر اس لیے کہ اس کے بعد پھر جب کبھی بھی آتے تھے عبداللہ ابن حسوم تو حضور فرمایا کرتے ہیں برحب امب الضیاتم علی اللہ حفیظ برحب آؤ شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر اعٹاب فرمایا ہے اب اس میں یہ تعبیر کرنا کہ حضور کے مقام تو یہ ہو ہی نہیں سکتا انہوں نے بات ہے ادھر سے ادھر سے کوئی ضرورت نہیں یہ مشور بھی بشر ہوتا ہے بشر ہونے کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دعوت کا تقاضا اب جو یہ ہمارے اس وقت کے جو ساتھی تھے غریب جو حضور کے ساتھی تھے اور جو جن کو پیٹا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا جو مزدور تھے جو وہاں کے غلام تھے ظاہر بات ہے کوئی صاحب حیثیت کوئی شخص ایمان لے آتا تو ان کی تکالیف میں کمی ہوتی انہیں ایک طرح کی سپورٹ ملتی اس لیے جہاں تک نیت کا معاملہ وہ بالکل ٹھیک تھا البتہ یہ کہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ بھی نیکی کا جذبہ بھی ایک حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے صنت العبرار سیات المقربین یہ درجات کی بات ہے یہ بات عام آدمی کرتا کوئی بات نہیں یہ بات محمد سے فرضد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندوں کی جو ہے چھوٹی خطاؤں کے اوپر بھی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے تو یہ ہے سارے مسائل سامنے ہو تو پھر کوئی ضرورت کسی تعمیر کی نہیں آبس اب بار بار جو انہوں نے متوجہ کیا ہوگا تو حضور کا کہ چہرے پر کچھ تھوڑی سی ناگواری سے شکنے پڑ گئی اور آپ نے ان کی طرف خطاب نہیں کیا پھر حکم کی طرف دیکھیے وہ دیکھ کر پھر یہ ماتھے پر شکن لے کر آپ نے پھر منہ موڑ لیا انجا ہلام اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا مما یوزری کا لال نہ ذکا نبی آپ کو کیا معلوم کہ اسے وہ تذکا تزکیہ حاصل کرتا وہ بلند مقامات آپ کی گفتگو سے استفادہ کر کے اپنے درجات بلند کرتا اور یزک و وہ فتن فاؤ ذکر یا یہ کہ وہ نصیحت اخذ کرتا اسے وہ نصیحت مفید ہوتی اما من منستانہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو مستغنی ہے سننے کو تیار نہیں ہے پان کا لہو تصدہ تو آپ ان کے فکر میں رہتے ہیں آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ تو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے وما علیہ کا اللہ عزک اور اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں آپ سے کچھ گچھ نہیں ہوگی وہ امام من جاک یسا اور وہ کہ جو آیا ہے آپ کے پاس دوڑ کر چل کر آیا ہے بھاگ کر آیا ہے وہ ہوا یخشا اس کے دل میں خشیت بھی ہے پان کا تنہا تو آپ اس سے کچھ استغنا اور تنافر برت رہے ہیں کل ایسا نہ کیجیے ان نہا یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے پمن شازہ کرا جو چاہے اس سے نصیحت اخت کر لے ابو جیب نہیں کرتا دفاع ہو ابو نیب نہیں کرتا دفاع ہو جو کرنا چاہتے ہیں آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے جیسے سکر کہب کے اندر آیا بس مز نفس کا مال نذین یڈون ربہ ہوں بالغدا یوری دونا وشغلہ کان ہوں توری دوین حیات دنیا ولا تو مد فلنا کل بہ ذکر نہ تباہ ہوا تو یہ مختلف مواقع پر یہ بات آئی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ کسی ذاتی طرف کی وجہ سے تو نہیں اور یہ ہمیشہ ہوگا دعوتوں میں تحریکوں میں ظاہر باتیں ہر ستا کے لوگ ہوتے ہیں اب جو بھی داعی کوئی ہے کوئی جماعت کا امیر ہے اب اس کا وہی ہوگا اور وہ چونکہ کمپلشن ہے کہ جو لوگ معاشرے میں زیادہ مؤثر ہیں صاحب حیثیت ہیں ان کا ایمان لے آنا ان کا ساتھ آ جانا کسی تحریک میں شامل ہو جانا وہ اس تحریک کے لیے اپنے لیے نہیں ذات کے لیے نہیں اس تحریک کے لیے اس دعوت کے, کے لیے اس مقصد کے لیے یقیناً مفید ترے اس حوالے سے معاملہ رہے گا اور اس میں یقیناً پھر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے طبقات کے لوگ جو ہیں وہ پھر اسے محسوس کرتے ہیں مغیرت سی ہو جاتی ہے تو یہ در حقیقت دنیا میں بھی یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے یہ پل سراد جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی وہ دنیا میں بھی ہے دو انتہاؤں کا معاملہ ہر وقت رہتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خودداری عزت نفس کی وجہ سے ایک رویہ اختیار کرتا دوسرا سمجھتا متکبر ہے یہ ایک شخص ہے جو کسی کے ساتھ ملازمت سے پیش آتا ہے دوسرا سمجھتا ہے جو کر رہا ہے کر رہا ہے تو ان دونوں چیزوں کے اندر تکبر اور خودداری داری بس یوں سمجھئے کہ قدم ہے فاصلہ دارن بلکہ قدم بھی بڑی شہ ہے وہ باریک بال ہی ہے درمیان میں کہ خود داری کسے کہتے تکبر کسے کہتے تو اس میں یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر کوشش ہونی جی چاہیے درمیانی راستے کی جتنی بھی انسان کر سکے یہاں جس شان کے ساتھ قرآن کا ذکر ہوا ہے کہ اس قرآن مجید کو بھی آپ آپ اپنا جس طریقے سے اپنی اپنی فرض رسالت کی ادائیگی کے لیے جس طرح آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں اس میں ایک پہلو اور بھی ہے اس قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے اس قرآن کو بھی لیے لیے آپ پھر رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں پڑھو اور سنو اور سمجھو پھر میں سناتا ہوں پھر سناتا ہوں کل الحاط ازکرا پمن شاہ زکارا نہیں نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے جو چاہے اخص حس کرے جو نہیں کرنا چاہتا دفا ہو فی سو ہو اور یہ قرآن اصل میں تو ہے بڑے باجد شعیفوں میں بلکہ یہ چوتھا مقام آ گیا اگر یہاں پہ لفظ نہیں آیا ہے وہ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں ہوامین کے سلسلے میں یہ قرآن کہاں ہے وہ نہ کتاب لدینا للی حکیم یہ تو امر کتاب کے اندر ہے ہمارے پاس ہے اور بڑے بلند مقام پر ہے اور سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ قرآن کہاں ہے فی کتاب مکھنون لا یمس متحرن یہ تو چھپی ہوئی کتاب میں ہے مفی کتاب میں ہے اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہی جو پاک باز ہیں کون ہے نہاج پاک باز فرشتے ان کے ساتھ نفس ہمارا ہے ہی نہیں ان کے ساتھ وہ عالم خلق کا کوئی تقاضا ہے ہی نہیں وہی ہے کہ جو اس کے وہاں پر جو ہے ان کے سامنے وہی لکھنے والے جو آ جائے گا لکھنے والے آگے چل کر آئے گا وہ یہ قرآن کہاں ہے بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ تو لاہ محفوظ کتاب مخنون ام الک اصل قرآن وہاں جیسا کہ بارہ میں نے کہا یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہیں جو اللہ نے ہمیں فرام کر دی اصل قرآن وہاں ہے اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے فی سوفر مکرماتی وہ ام کتاب جو ہے وہ تو بڑے مکرم بڑے معزز معزت ورقوں میں ہے مرفوع بلند بالا متحرہ نہ بےحدی سفر وہ ان کے ہاتھوں میں ہے لکھنے والے فرشتے وہاں سے نقلے تیار کر کر کے بھی تو آخر بھیج رہے ہیں نا وہ بے عدی سفرت انکرام اور وہ خود بھی بڑے باعزت ہیں بڑے نیک ہیں تو یہ ہے پرانے مجید کا مقام تو آپ اس پرانے مجید کے ساتھ بھی اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے معاملہ کیجئے جو اس کی توہین کرتا ہے اسے دفع کیجئے اس کو, کو من نہ لگائیے اور آپ تو اپنے آپ کو جو بھی آپ کے پاس چل کر آئے اور جو واقعات تعلیم ہو ہدایت کے اور نیکی کے اور تخوار کے ان پر توجہ دیجیے وہ ٹیلر ہلاک ہو جائے یہ انسان کس قدر یہ ناشکرا ہے من اشین خلا کا کبھی سوچیں گے اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے من نطفہ ایک سے خالقاہ اسے بنایا فقدرا اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا جبکہ ہر انسان کا ایک اندازہ ہے شاکلہ آج ہم سمجھتے ہیں جینز جینز ہیں ہر شخص کو جو جینز ملے ہیں اسی کے حساب سے اس کا شاکلہ وجود میں آئے گا یا تو اس کو جو جینز مل رہے ہیں ماں سے اور باپ سے اور یا پھر یہ ہے کہ جس ماحول میں اللہ نے اس کو پیدا کیا اس سے اس کا ایک شاخلہ وجود میں آتا ہے تو فرمایا کہ اس کا پھر ایک اندازہ بھی ہم نے مقرر کر دیا سنما سبیرا یا پھر ہم نے آسان کر دیا اس پر راستہ اس میں یہ بھی ہے معنی لیے گئے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے اب کس طرح یہ مرحلہ سخت ہے اس کا وہ راستہ جو اس کا نکلنے کا ہے کس طرح سخت ہے کس طرح انسان کے لیے واقع کرنے کو جوبا ہے تو اس کو وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا لیکن یہ کہ پوری زندگی کا راستہ بھی ہے سما ہم آتا ہوں پھر اس پر موت مالد کی اور پھر اسے قبر میں داخل کر دیا سما شاشار پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا اب اس میں جو اثر ہے ردم کو دیکھیے جب تجنے یہ, یہ, یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر تو کیا یہی مشکل ہے کہ دوبارہ اٹھا نہیں سکتا ہوتے دل انسان امات فرا من شائد خلق من اٹھا خلق فقد برہو سما سبیر عس رہو سما امات رہو پاک براہ شرا لما کوئی نہیں لیکن اس نے وہ بات پوری نہیں کی کا کیسے حکم دیا گیا فل ینزور انسان ولا تو ابھی اگر کوئی شک ہے تو ذرا انسان غور کرے اسے کس طرح پیدا کیا تھا اس کے لیے غذا کہاں کہاں سے اللہ دے رہا ہے اس کا پیدا کرنے والا فل ینزور انسان الاطام ہی وہ ذرا اپنے کھانے کو دیکھو غذا کو دیکھے اَنَّا سبب نل ماں ہم <صَبًّن> نے آسمان سے بارش برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے پانی برسایا نل اردا <شَقًّن> پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے اس میں سے وہ نکلی ہیں فمبت نافیہ حبند ہم نے اگا دیے اس میں اناج وہ اینا باؤن و قدبن اور اس میں انگور بھی اور مختلف ترکاریاں بھی ککڑیاں وغیرہ وہ زیتون و زیتون و نخلن وہ دائیں کا گولبند اور بڑے گھنے اور گنجان باغ وہ فاطح حسن اور میوے و امبن اور چارہ تمہارے جانوروں کے لیے متام ولامکم یہ تمہاری ضروریات کی بہم رسانی ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپانوں کے لئے بھی اس قدر یہ مضامین جو ہیں مل رہے ہیں سورہ نازعات کے اور کے فیضا جات وہاں کیا تھا فیضا جات اس توم یہاں آیا فیضا جات اس جب وہ آ جائے گی کان پھوڑنے والی یعنی جب وہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ جو کان پھوڑنے والی آواز آئے گی یوم یفر فرمر کو بے اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے وہ اُن میں ہی اور اپنی ماں سے وہ ابی ہے اور اپنے باپ سے وہ صاحبت ہی اپنی بیوی سے وہ بنی ہے اپنے بیٹوں سے لیکن لم رہی منہم یوم شاہ یونی ہر جان کے لیے ہر انسان کے لیے اس دن ایک ایسی جان پر بنی ہوگی جو ہر سے اسے بالکل خبر کر دے گی وہ اسی میں نفسی نفسی اسی کو الجھا ہوا ہوگا اجو ہوئی یوم مسفرا اب وہی نقشہ جو سورا قیام میں آیا تھا وجو ہوئی یوم میزین نا زیرا تم نیلا رب بہا نا زرا و وجو ہوئی یوم میزین بافرا تن تزن ولا با فافرا وجو ہوئی یومزین مسفرا بہت سے چہرے ہوں گے اس روز روشن ذاح مستبشرہ۔ تم مستبرہ تبسم ہوگا ان کے چہروں پر ہنس رہے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے وہ وجو ہوئی یوم میزین علیہ اور کچھ چہرے ہوں گے ان کے اوپر دھول پڑی ہوگی غبار آلود تر حقوح کا طرح ان پر سیائی چھائی ہوئی ہوگی الاائے کا حمل کا فروۃ یہی یہ ہے وہ کہ جو منکر ہے اور فاجر ہیں اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام حدود سے اور قیود سے آزاد ہو جاتے ہیں بارک اللہ علی وم فرقرآن عظیم و نفاانی ویات کم بل و وزیر کی